السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العلم واشدُ اللّہ اللہ شریق اللہ واشد اللہ محمد ابدر رسول صلابات اللہ وسلم و بسنته و منحطاب وسطنب بعد مصنف رحمۃ اللّہ علیہ مینیہ عقید واسطیہ کے اندر فرماتے ہیں وقول والآخر والباطن قولسبحانہ بیکل شعین علی جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی اور شروع میں اللہ کے عصمہ اور صفات کے تعلق سے مسلم رحمت اللہ علیہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس عقیدے کو بیان کر رہے ہیں اور اس سے پہلے آیت القرسی کی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے کی گئی جو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے اور ابھی میں پڑھ رہا تھا شیخ ابن وسنی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح اس کتاب کی تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ آیت القرسی کے اندر اللہ رب العامین کے پانچ ناموں کا ذکر ہے اور 26 صفات کا ذکر ہے صرف ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین کی 26 صفات ذکر کی گئی اب اللہ کے کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات ہیں اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے یہ جو آیت پیش کی گئی ہے مصنف نے جو پیش کی ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العامین کے چار نام بیان ہوئے ہیں یہ سورہ حدیط کی آیت ہے اور یہ آیت نمبر تین ہے اللہ فرماتے ہیں مسلم رحمۃ اللہ علیہ وکول سبحانہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا کیا الاول ولاخر والظاہر والباطن کہ اللہ ہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے وہ ہوا بک اللہ شین علیم اور اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے علیم بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے گویا کی پانچ نام اللہ رب العالمین کے اس چھوٹی سعایت کے اندر بیان ہوئی ہے سب سے پہلی پہلا نام جو آیا اس میں اول کا اول کا معنی کیا ہے اول کا مطلب ہے ہمیشہ سے رہنے والا سب سے پہلا ہمیشہ سے رہنے والا یہ اول کا معنی ہے اور آخر کا معنی ہمیشہ رہنے والا اول کا معنی ہمیشہ سے رہنے والا اور آخر کا معنی ہمیشہ رہنے والا آخر یعنی پوری دنیا فنا ہو جائے گی لیکن اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی وہ ظاہر اور ظاہر کا مطلب ہے معنی کہ اللہ رب العالمین سب پر غالب اور اللہ رب العالمین سب پر بلند اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے لہذا اس کا حکم سب پر غالب ہے اور وہ کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے قریب باطن کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ سب سے قریب اور مخفی اور پوشیدہ باتوں کا علم رکھنے والا یہ ان چار جو اسما اللہ رب العالمین کے ان کا یہ ہے اس کی تفسیر ان اسما کی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تھے تو سوتے وقت ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے کون سے کلمات ہیں رب مرب السبع ورب الرد ورب العرش ال کریم اے اللہ تعالیٰ تو ہی ساتوں آسمانوں کا رب ہے تو ہی زمین کا رب ہے اور تو ہی عرش عظیم کا رب ہے اور ربنا ورب کلر شع تو ہی ہمارا رب ہے اور ہر چیز ہی ہر چیز کا تو ہی رب ہے پوری کائنات کا رب اللہ رب العالمین ہے ضلع طورات اول انجیر اول اور بعض باتوں کے در فرقان کا لفظ ہے کہ تو ہی تورات کو نازل کرنے والا انجیر کو نازل کرنے والا اور قرآن جو فرقان ہے حق اور بادل کے درمیان تفریق کر دینے والی کتاب ہے تو ہی اس کا نازل کرنے والا ہے اللہ عمین آؤز بھی کا شعین انت خزم بناسی اللہ علام ہم ہر چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہر شر کی ہر شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں تیری مدد چاہتے ہیں خزم بالکل ناشی تھی اللہ تعالیٰ تو ہی ہر چیز کی پیشانی کو پکڑنے والا یعنی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اللہ ہی کے ہاتھ میں پوری دنیا کے خزانے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے ہوتا ہے پھر کیا آپ نے فرمایا اللہ ان طل اول فلح صقبلہ کا شے اللہ تعالیٰ تو ہی اول ہے تو سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے وہ ان تلاخر فلاح سباد کا شے اور تو ہی باقی رہنے والا آخری ہے فلح سباد کا شے تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے وہ ان طا فلاح صفوق کا شے تو ہی غالب ہے تیرے اوپر کسی کو کوئی غلبہ حاصل نہیں ہے تیرے اوپر کوئی نہیں ہے تو ہی سب سے بلند ہے تو ہی سب پر ظاہر ہے تو ہی سب پر غالب وہ ان طلباطن فلاح صدو نقش ہے تو ہی باطن ہے یعنی تو ہی سب سے زیادہ قریب ہے فلاح سدو نقش ہے تو اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے اور یہ علم کے لحاظ سے ہے قدرت کے لحاظ سے ہے ورنہ ذات کے لحاظ سے اللہ ابامن عرص پر جلوہ ہے تو اللہ اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے سب سے زیادہ قریب ہر ایک کے ساتھ اللہ اپنے علم کے لحاظ سے لیکن ذات کے لحاظ سے اللہ بامن عرش پر جلوہ فروض ہے تو ان الفاظ یا ان اسما کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ایسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی تفسیر میں فرمایا ہے جو حبر امت ہے ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الاول کا مطلب یہ قبل اکشین بلا ابتدا یعنی ہر چیز سے پہلے جس کی کوئی شروعات نہیں ہوئی جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے کوئی آغاز نہیں ہے یعنی اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے یہ نہیں کہ فلاں وقت سے اللہ تعالی موجود ہے نہیں ہمیشہ سے بلا ابتدا اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے کوئی اس کا آغاز اور کوئی اس کی شروعات نہیں ہے کہاں نہ ہوا ولب یکن شہیم موجود اللہ تعالی موجود تھا اللہ کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں تھی اللہ تعالی تھا اللہ کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں تھی تو یہ مانا ہوا ال کا یعنی ہمیشہ سے رہنے والا ہمیشہ سے جیسا کہ میں نے اس کا ترجمہ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ والآخر بعد کل آخر کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے فنا ہونے کے بعد بلا انتہا یعنی اللہ تعالی کے لیے انتہا نہیں ہے اللہ کے لیے ختم ہونا نہیں ہے اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا تفن الشیا وا ہوا تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن اللہ تعالی کی ذات باقی رہے گی اللہ تعالی کے ارشاد ہے حسین ہا اللہ وجہ ہر چیز ختم ہو جائے گی فنا ہو جائے گی لیکن اللہ تعالی کی ذات باقی رہے گی اللہ کا چہرہ باقی رہے گا اللہ کی ذات باقی رہے گی یہاں وجہ سے مراد وجہ کہہ کر کے ذات مراد لیا گیا ہے جب چہرہ باقی رہے گا تو اللہ کی ذات بھی باقی رہے گی تو ہر چیز فنا ہو جائے گی من علیہ فان ویب کاوج ہو رہب بکاز الجلال سب فنا ہو جائیں گے صرف اللہ رب العمین کی ذات وہی باقی رہے گی ہر ایک کے لیے فنا ہے ہر ایک کے لیے موت ہے کسی کے لیے کی نہیں ہے اگر کی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو باقی رہیں گی ہمیشہ رہیں گی کچھ چیزیں لیکن ذات میں اللہ رب الامن ہی کی ذات باقی رہے گی جیسے جنت ہمیشہ رہے گی جہنم ہمیشہ رہے گی جہنم کو حصہ فنا ہو جائے گا جس حصے کے اندر جو گنہگار گار ہیں وہ جائیں گے اللہ تعالیٰ اس حصے کو فنا کر دے گا لیکن جو مشرقین اور منافقین اور کافرین کے لیے اور جن کے لیے جہنم ہمیشہ کے لیے ثابت ہو گئی ہے وہ جہنم وہ ہمیشہ رہے گی جہنم کا وہ حصہ جہاں معاہدین جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اللہ نے ان کی مغفرت نہیں فرمائی بڑے بڑے گناہ کے شر کے علاوہ تو اس جہنم جا کا وہ حصہ ختم ہو جائے گا فنا ہو جائے گا اور یہ مطلب ہے ابن طیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کال کا اما ابن طیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جہنم فنا ہو جائے گی امام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کال نہیں ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کول جہنم کے اس حصے کے بارے میں ہے جہاں پر معاہدین جو بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے جن کو اللہ وہاں رکھے گا جب ان سارے لوگوں کو گناہوں کی سزا مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر لائے گا تو وہ حصہ ختم ہو جائے گا وہ امام میں تیمیہ کا قول ہے لیکن لوگوں نے ان کے قول کو نہیں سمجھا اور ان کی طرف یہ منصوب کر دیا کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ جہنم فنا ہو جائے گا نہیں یہ امام امن تئمیہ رحمتہ اللہ کے قول نہیں ہے اور نہ ہی کسی سرب صالحین کے نہج پر چلنے والے کسی عالم کا قول ہے یہ کیونکہ جہنم ہمیشہ رہے گی اور جنت بھی ہمیشہ رہے گی جہنم کوئی حصہ فنا ہو جائے گا جس میں معاہدین بڑے بڑے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے جو جس حصے میں اللہ ان کو ڈالے گا وہ حصہ ختم ہو جائے گا باقی جہنم ہمیشہ رہے گی تو جنت بھی رہے گی ہمیشہ جاننا ہمیشہ رہے گی روح ہمیشہ باقی رہے گی کرسی ہمیشہ باقی رہے گی عرص یہ سب مخلوق ہیں یہ ہمیشہ باقی رہیں گے ایک نہیں تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں لوہ محفوظ ہمیشہ باقی رہے گا ٹھیک ہے پلم ہے باقی رہے گا تو کچھ چیزیں ہیں جو باقی رہیں گی جی تو ورنہ سب کے لیے فنا ہے سب کے لیے موت ہے اور سب کو ایک دن ختم ہو جانا ہے تو عبدالبن بات فرماتے ہیں کہ آخر کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات باقی رہے گی الغالب العالی علا العلی اللہ ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو غالب ہے بلند ہے ہر چیز پر کیونکہ اللہ ابامن عرش پر جلوہ افروز ہے اور سب سے اونچی مخلوق عرش ہے عرش پر اللہ ابامین کی ذات ہے اونچی مطلب, مطلب یہ ہے بلندی کے لحاظ سے بلندی کے لحاظ سے عرش جو ہے اور اس کے بعد اس عرش پر اللہ عبامن کی ذات جلوہ افروز ہے تو اللہ ابامین کا حکم سب پر غالب ہے اللہ ابامین سب, سب پر بلند ہے اللہ ہی کے لیے ہر طرح کا علو ہے اور اس سے پہلے علو کی تین قسمیں بتائی تھی کہ علو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ مرتبے کے لحاظ سے قدر اور احترام کے لحاظ سے اللہ کو ہر طرح کی بلندی حاصل ہے اور ہے دوسرا علو قہر قہر قہر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم سب پر چلتا ہے اللہ کا حکم سب پر غالب اور تیسرا علو یہ ہے کہ اللہ کی ذات سب سے اوپر ہے اور عرش پر جلوہ فروغ ہے دو طرح کا علو جو اہل باطل رہے بتا تو مانتے ہیں لیکن ذات کی بلندی وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود اس کی ذات اللہ اور وہ تمام آئے تھے جن میں اللہ ابرامین نے علو کا بیان کیا ہے اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ رب الامین کا حکم سب پر غالب ہے اللہ ابلامین کا سب سے بڑا ادب اور احترام ہونا چاہیے اس کی منزلت اور اس کی قدر سب زیادہ ہونی چاہیے اس کا مطلب ہے حالانکہ میں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ اس کا مطلب نہیں ہے بلکہ اللہ ابراہین کے لیے تین طرح کا علو اور ایک علو ذات کا علو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب پر بلند ہے عرش پر جلوہ فروض ہے اوپر ہے وہ اور یہ نبیوں کا صحابہ کا اور سب کا دین یہی رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرض پر جلوہ افروز ہے جی تو ظاہر کا مطلب یہ ہوا کہ الغالب اللہ علیہ اللہ جو غالب ہے اور ہر چیز پر جو بلند ہے الباطن کا معنی کیا انہوں نے کہ اللہ علیہ بیک الشع کہ ہر چیز کا جاننے والا ہنی مخفی سے مخفی چیزوں کا علم رکھنے والا کون ہے اللہ رب العالمین تو ال جو کیا نام ہے باطن ہے اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ ابامین ہر چیز کو جاننے والا اور یہاں مراد یہ ہوگا کہ باطن اور جو مخفی پوشیدہ چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا جاننے والا اور دوسرا معنی کیا میں نے بیان کیا سب سے زیادہ قریب کہ اللہ ابامن سب سے زیادہ قریب اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے لیکن ذات کے لحاظ سے اللہ ابامین کی ذات عرش پر جلوہ فروغ ہے جی تو یہ اللہ ابامین کے چار نام ہیں والاخر والظاہر والباطن اور حدیث کے اندر جو ہے ان کا معنی بیان کیا گیا وہ ہوا بیک اللہ علیم اللہ ابامین ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے ہر چیز کا علم دنیا میں معمولی سے معمولی چیز بھی واقع ہوتی ہے اللہ البامین کو اس کا علم تھا اور ہمیشہ سے اس کا علم ہے کچھ اہل باطل ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ البامین کو بعد میں اس کا علم ہوتا جب وہ چیز واقع ہو جاتی ہے. واقع ہو جانے کے بعد تو انسان کو بھی علم ہو جاتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ نہیں جانا چاہیے تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا بچ گیا تو نہیں جانا چاہیے تھا مجھ کو یا لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان کو نہیں جانے چاہیے تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا خصوصیت ہے اللہ ابرامین کو ہر چیز کا علم ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا کسی چیز کے واقع ہونے سے پہلے اس کے پیدا ہونے سے پہلے اگر اور جو چیز نہیں ہوئی اگر ہوتی تو کیسے ہوتی ہر چیز کا علم ایک ایک جز کا اللہ ابامین کو علم ہے دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ ابامین کے علم کے بغیر ہوتی نہیں ہے اللہ کے حکم اور اس کی مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے پتا بھی اللہ برامین کے علم کے بغیر نہیں گرتا ہے. اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا ایک چونٹی بھی نہیں مرتی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوتی ہے تو اللہ رب علامین کو ہر چیز کا علم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو اللہ کے ایک نام العلیم بھی ہے اللہ ون اللہ قدا تو آبک الشین علما اللہ رب الامن نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لیے ہوئی ہے اللہ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ اپنے علم کے لحاظ سے ہے اور اپنی قدرت کے لحاظ سے البتہ ذات کے لحاظ سے اللہ اقبام عرص پر جلوہ فروغ ہے جی اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات ہر جگہ ہے تو کیا ہے وہ یہ کفر کا عقیدہ ہے جی ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی کی ذات ہر جگہ ہے. اللہ پر علم کے لحاظ سے پھر فرماتے وقول ہو سبحانا اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا وہ توکل الحی اللہ اس ذات پر توکل کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے لا دیلاہمود جسے کبھی موت لاحق نہیں ہوگی الہائی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ کے جو بھی نام ہیں ہر نام سے صفت ثابت ہوتی ہے لیکن ہر صفت سے نام نہیں نکلتا ہے یہ قاعدہ ہی ہے الہائی اللہ کا نام ہے اور اس کی صفت کیا ہو گئی زندگی ہمیشہ کی والی زندگی ٹھیک ہے تو اللہ کے ہر نام سے صفت ثابت ہوتی ہے لیکن اس کی صفت سے نام نہیں ثابت ہوتا جیسے اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے نزول کرتا اترتا ہے اترنا صفت ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا نام نازل نہیں ثابت ہوگا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ آئے گا قیامت کے دن تو آنا اللہ کی صفت ہے لیکن المجی یہ اسم جو ہے یہ آج جائی یہ صفت اللہ کی نہیں ہے یہ نام نہیں اللہ رب الام کا ایسے اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہ اللہ تعالی کا نام ہے غازب یا غذبان باللہ نہیں غصہ کرنا صفت ہے غضب صفت ہے غضب سے صفت سے اسم ثابت نہیں ہوتا نام نہیں ثابت ہوتا البتہ نام سے صفت ثابت ہوتی ہے تو یہ صبر اللہ رب الامن کے نام الہائی یہ بھی اللہ رب الامن کا نام ہے جیسا کہ آیت القرسی کے اندر یہ لفظ گزر چکا ہے الحیّ القیوم اور یہ نام پرانے کریم کے اندر جو تین جگہوں پر ایک ساتھ آئے ہوئی ہیں الحیہ القیوم جیسا کہ حید القرسی کے اندر اس کا ذکر ہوا یہاں پر اللہ ماتا کی اس ذات پر توکل کیجئے جو ہمیشہ رہنے والی ہے زندہ رہنے والی کبھی اسے موت لائق نہیں ہوگی اور یہ اللہ ابامن کی ذات ٹھیک ہے اور توکل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دینا اس کو توکل کہا جاتا ہے اور اس کی تعریف یہ کی گئی ہے یا علما نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ منفعت کے حصول اور نقصان کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین پر دل سے سچا اعتماد سچا توکل کرنا اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اس کو توکل کہا جاتا ہے اسباب اختیار کر کے اللہ کے ذات پر بھروسہ کرنا کسی منفات کے پانے کے لیے یا کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے اس کو توکل کہا جاتا ہے توکل یہ اسباب چھوڑنے کا نام نہیں ہے جو انسان اسباب نہیں اختیار کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی حکمت میں قد ہے یہ جی اس لیے توکل کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے اللہ رب العالمین دنیا کی چیزوں کو سبب پر جوڑ دیا ہے سبب کے بعد وہ چیزیں ہوتی ہیں آپ شادی کریں گے تب اولاد ہوگی شادی کرنا یہ اولاد یہ سبب ہے ایک آپ شادی نہ کریں اللہ تعالی سے دعا اور امید رکھیں کہ اللہ ہمیں نیک اولاد طا کر دے نہیں ہوگا ایسا زمین سے پہاڑ سے اولاد نہیں نکلے گی اللہ رب العالمین اس کو سبب سے جوڑ دیا تو اسے ہی سبب چھوڑ دینا یہ توکل نہیں ہے یہ یہ کہ انسان سبب اختیار کرے نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دے اس سبب پر اس کا اعتماد نہ ہو اعتماد ہو اللہ کی ذات پر سبب صرف ذریعہ اور سبب ہے اس لیے کبھی سبب پایا جاتا ہے لیکن نتیجہ اس کا نہیں نکلتا ہے کتنے لوگ شادی شدہ ان کے پاس اولاد نہیں ہے کتنے لوگ تجارت کرتے ہیں لیکن مالدار نہیں ہیں بہت ساری چیزیں حسباب پائے گئے لیکن نتیجہ نہیں پائے گیا اس کا تو سبب پر اعتماد کر لینا یہ غلط ہے آگے آئے گی بات سبب کیا ہے صرف ذریعہ ہے اصل اعتماد اللہ ابامین کی ذات پر ہونا چاہیے لہذا سبب انسان اختیار کرے بغیر سبب کے اللہ پر توقل کرنا یہ اللہ تعالی کی حکمت کے منافی ہے اور اس کو توکل نہیں کہا جاتا ہے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ لو انکم تم اللہ حق کا توکل ہی اگر تم لوگ اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل اور اعتماد کا حق ہے لرض قکم کمائے عرض تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ اسی طریقے سے روزے دے گا جیسے چڑیوں کو روزی دیتا ہے تغد و خیماسن و وہ صبح کو خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہیں گھونسلے سے اور شام کو پیٹ بھر کر کے اپنے گھونسلوں کو واپس آتی ہے یہ چڑیا ہیں لیکن انہوں نے سبب اپنایا گھونسلوں سے نکلے روزی کی تلاش میں وہ پیٹ بھرنے کے تو سبب کا استعمال کیا انہوں نے ہماربی نے کہا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے پھر اللہ فرماتا چڑیوں کو مثال دیا اور چڑیوں کے بارے میں کہا کہ وہ لوگ چڑیاں جو ہے اپنے گھونسلوں صبح میں نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر کے واپس ہوتی ہیں تو توکل کا پہلے ذکر اور یہاں سبب کا استعمال ہو رہا ہے لہذا معلوم ہوا کہ سبب کا استعمال کرنا تبکل کے اندر داخل ہے توکل میں سبب استعمال کرنا ضروری ہے بغیر سبب استعمال کیے ہوئے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے دنیا کا نظام اللہ رب العین طریقے سے بنایا جی اس طریقے سے ایک حدیث آتی ہے سو ترمیزی کی روایت یہ بھی اور میں نے جو حدیث بیان کی ترمیزی کی روایت تھی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تشریف لائے اور ان سے کہا کہ کیا میں اپنے جانوروں کو چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں تو آپ نے کہا نہیں اتلا وکلکل انہوں نے یہ کہا کہ اپنے جانور کو چھوڑ دوں اور توقل کروں یا جانور کو باندھ کر کے توکل کروں تمہارے بھی نے کیا کہا عقل ہا و جانور کو باندھنے کے بعد توکل کرو اللہ ربان پر پہلے سبب اپناؤ جانور پہلے باندھو پھر توکل کرو کہ ہمارا جانور بچا رہے گا ہمارا جانور ضائع اور برباد نہیں ہوگا گم نہیں ہوگا یہ نہیں کہ اس کو تم نے چھوڑ دیا پھر اللہ پر توکل کیا یہ نہیں ہے تو پہلے اس کو باندھو کیونکہ باندھنے کے بعد بھی کیا ہو سکتا ہے جانور ضائع ہو سکتا ہے گم ہو سکتا ہے کہ نہیں اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اگر مشیت نہیں ہوگی تو جانور باندھنے کے بعد بھی کیا ہوگا ضائع ہو جائے گا یا گم ہو جائے گا یا چوری کر لیا جائے گا تو پہلے باندھو اس کے بعد اللہ اقبال پر توکل کرو پہلے ذریعہ اپناؤ نتیجہ اللہ العالمین کی ذات پر چھوڑ دو تو تبکل یہ کہ انسان کا اسباب اختیار کرنا اور نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا اس کو توکل کہا جاتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں آپ کی سیرت کا صرف ہجرت کے واقعے کو ہم دیکھ لیں تو یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اسباب کو اپنایا آپ نے ہجرت کرنے سے پہلے اٹھنیاں تیار کیں آپ رات کی تاریکی میں نکلے اور مین دروازے سے کی پیچھے دروازے سے آپ نکلے اور تین راتوں تک آپ نے آ کر کے غار سور میں قیام کیا تین راتوں تک اور پورے دن بھر کی خبر لانے کے لیے عبدالرحمٰن جو ابو بکر صدیق کے صاحبزادے تھے ان کو متعین کیا اور عامر بن فہرہ جو غلام تھے وہ رات کی تاریکی میں بکریاں لے کر کے آتے تھے جس کا آپ دودھ پیا کرتے تھے ایسے ہستحسما عنہ کھانا پہنچا دیا کرتی تھیں اور پھر تین دن کے بعد جب عریش مکہ کی تگو دو اور ان کی ساری محنت ختم ہو گئی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے پریشان ہو گئے تو تین دن کے بعد پھر آپ نے جس کو رکھا تھا راستہ بتانے کے لیے عبداللہ بن اریقد وہ تین دن کے بعد وہ آدمی آیا اور پھر ان کو اس راستے سے لے کر کے گیا مدینہ جو عام راستہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ لوگ مجھے مدینہ ہی کے راستے پر ڈھوڑیں گے آپ کے تمام صاحبہ مدینہ چلے گئے تھے اور سب کو معلوم تھا کہ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجت کریں گے اور مدینے کا جو عام راستہ تھا سب کی یہی خیال تھا کہ اسی راستے پر آپ جائیں گے تو آپ نے اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ لیا سمندر کا راستہ لیا آپ نے تین دن کے بعد پہلے سے طے کر لیا تھا کہ تین دن کے بعد فلا وقت تم ہمارے پاس آؤ آو گے اور کرسی خدمات نہیں جو راستوں کا ماہر تھا وہ اگرچہ مسلمان نہیں تھا لیکن معمون تھا اور کی ہماری حفاظت کرے گا اور اس کو پیسے دیے گئے تھے عبداللہ بن اریقت نام تھا اس کا تو اس کو تین دن کے بعد آیا اور پھر ان کو لے کر کے ایسے راستے سے گیا جو راستہ مکہ کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا یہ سب آپ نے اسباب اختیار کے کی نہیں کیا سارے اسباب اختیار کے کیا آپ کو اللہ کی ذات پر توقل نہیں تھا؟, تھا تبکل جب آپ غار میں چھپے ہوئے تھے تو آتے ابو بکر نے کیا کہا تھا اگر وہ میرے قدموں کے نیچے دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے تمہارے بھی نہیں کیا کہا اللہ تہذم ان اللہ معنی. تم غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ یعنی اللہ ہماری مدد کرے گا اللہ ہماری مدد کرے گا تمہارا کیا خیال ہے کہ جن دو کا تیسرا اللہ ابراہم ہے جی دو سبراد آپ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں اگر کسی کی صحبت کا ذکر ہے تو صرف ابو بکر صدیق ہیں ابو بکر صدیق صاحب ہی اللہ تاہن یعنی تم یاد کرو وقت جب وہ اپنے صاحب صاحب کہتے ہیں ساتھی کو اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے اللہ تا حسن ان اللہ مانا تم غم نہ کرو اللہ رب اللہ ہمارے ساتھ اسی لیے صلب صحیح کا اس بات پر ہجما ہے کہ اگر کوئی ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحبت کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ اس کی صحبت کا ذکر اللہ رب الامن نے قرآن میں کیا ہے نام نہیں بیان کیا لیکن صحبت کا ذکر کیا ہے نام ذکر کیا زید بن ہارسہ کا زید لیکن صحبت کا ذکر کیا اللہ العالمین ابو بکر صدیق کا اسے اگر کوئی ان کی صحبت کا انکار کر دے کہ ابو بکر صحابی نہیں ہیں نبی کے صحابہ میں سے نہیں ہیں تو اس پر اجماع ہے صلب صالحین کا کہ مسلمان باقی نہیں رہ جاتا کیوں اس لیے کہ قرآن کا گویا کہ منکر ہو گیا اور قرآن کا منکر ظاہر بات ہے وہ اللہ کا منکر ہے تو مسلمان کیسے ہوگا جو قرآن کا انکار کرنے والا ہوگا جی اور ان کی بیٹی کے بارے میں یہ اجماع ہے کہ اگر کوئی آج ان کی بیٹی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نا عزب ان سے جنا سد ہوا وہ بھی مسلمان نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العبی نے ان کی برات کی قرآن کریم میں سورہ نور کے اندر اٹھارہ انیس آئے تھے اللہ نے ان کی برات او کے تعلق سے اگر کوئی ان پر الزام لگاتا ہے گویا کہ قرآن کے انکار کرتا نبی کی تقزیب کرتا اللہ کی تقزیب کرتا اللہ کو جھوٹا مانتا نہ عزب اللہ اور جو اللہ کی اور قرآن کی تقزیب کرے مسلمان باقی نہیں رہ سکتا ہے ایشور اس اجماع اسلف شعلی ان کا لیکن رافظہ جو شیعہ ہیں ایران کے دنیا میں جہاں بھی رہنے والے ہیں سب کا عقیدہ یہی ہے کہ ابوبکر بکر صحابی نہیں بلکہ وہ تعوت ہیں کہتے ہیں نوزب اللہ ظالی اور انہیں مسلمان ہی نہیں مانتے اور ہستاشا کے بارے ان کا ہی عقیدہ کہ نعوذ باللہ انہوں نے زنا کیا حسط اللہ یہ ان رافظیوں کا عقیدہ جن کے بارے میں شرف سالین کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی منظما کہ اگر کوئی اتحاشہ کے بارے میں عقیدہ رکھے کہے تو مسلمان باقی نہیں رہتا ہے تو بات چل رہی تھی توقل کے تعلق سے کہ توقل کا مطلب کیا ہے توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار کر کے اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا ہم صرف اسباب اختیار کریں اسی کو توقل کہا جاتا ہے اسباب چھوڑ دینا یہ توقل نہیں ہے. یہ توکل کے خلاف ہے غیر اللہ پر توکل تین طرح کا ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے ان میں اگر کوئی توکل کرتا ہے تو یہ کیا ہے جی احمد کیا ہے جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا ان میں اگر کوئی آدمی غیر اللہ پر کسی مخلوق پر کسی بندے پر اعتقاد رکھتا ہے توکل رکھتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کیا ہے وہ شرک کون سا شرک ہاں شرک اکبر ہے بڑا شرک ہے کیا ہے وہ بڑا شرک ہے پیر صاحب ہمیں اولاد دیں گے اسی پر توکل ان کو کہ اسی پر بھروسہ ہے پیر صاحب کے اوپر یہ کیا ہے یہ اللہ نے کیا اختیار دیا ہے کسی کو اولاد دینے کا زندہ کرنے کا مارنے کا دنیا کا نظام چلانے کا اللہ رب غلامی نے اختیار کسی کو نہیں دیا اگر ان چیزوں میں جن میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا اگر ان چیزوں میں آدمی کسی پر توکل رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑے شرک کا ارتکاب کرتا ہے اور بڑے شرک کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو ایسے آدمی پر جنت حرام ہو جاتی ہمیشہ ایسے لوگ جہنم کے اندر رہیں گے دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اسباب پر بھروسہ کرے ٹھیک ہے کس پر بھروسہ کرے اسباب جو جائز اسباب ہیں اسی پر بھروسہ کرے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ شرک ازگر ہے ماشاء اللہ یہ چھوٹا شرک ہے توکل ہمیں اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے صرف اسباب اور ذرائع ہیں یہ اصل نہیں ہیں جیسے مثال کے طور پر دوا شفا کا ذریعہ ہے اب آپ یہ کہیں کہ دوا ہی دوا پر توقل ہمارا ہو جائے کہ ہی ہم کو شفا دینے والی چیز ہے تو کیا ہوگا یہ اللہ کے ساتھ یہ شرک ہوگا لیکن چھوٹا شرک کیونکہ اللہ رب العالمی اس کو سبب بنایا ہے. اگر سبب نہ ہو تو بڑا شرک ہو جائے گا جیسے کوئی موبائل گلے میں باندھ لے اور کہے کہ میرا کینسر ختم ہو جائے گا اللہ نے موبائل کو گلے میں باغنے باند سے کینسر کے کی دور کرنے کا سبب نہیں بنایا ٹھیک ہے تو جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا اگر آپ اس کو سبب بناؤ گے تو یہ بڑا شرک ہو جائے گا لیکن جو اللہ نے سبب بنایا ہے صرف سبب اور ذریعہ ہے دینے والا اللہ رب الامن ہے اگر آپ اس پر اعتماد کر لیں گے تو یہ چھوٹا شرک ہوگا دوا کیا ہے شفا کا ذریعہ ہے اگر آپ دوا کو شافی سمجھو گے تو چھوٹا شرک ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ لوہا اپنے قلعے میں لٹکا لیں کہ مجھ کو شفا مل جائے گی تو کون سا شرک ہوگا है? شرک اکبر ہوگا کیونکہ لوہے کو اللہ نے شفا کا ذریعہ نہیں بنایا ہے گلے میں آپ لوہا لٹکا لو اور کو مجھے شیر جو ہے شفا مل جائے گی نہیں ہاتھ میں آپ کلر لٹکا لیں کہ ذریعے سے مجھے جو ہے شفا مل جائے گی نہیں اللہ نے اس کو شفا کا ذریعہ نہیں بنایا اللہ نے دواؤں کو شفا کا ذریعہ بنایا ٹھیک ہے تو جو اسباب ہیں جائز اور جو قرآن و سنت سے ثابت ان پر اگر انسان کے اعتماد ہوگا وہ چھوٹا شرک ہوگا لیکن اگر وہ اسباب ہے ہی نہیں ہیں آپ ان کو اگر سبب مانو گے تو بڑا شرک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دوسری قسم یہ ہے کہ جو اسباب اور ذرائع ہیں اس پر اگر انسان توقل کرتا ہے تو یہ چھوٹا شرک کہلاتا ہے اب تیسری قسم کیا بنتی ہے کہ جن چیزوں میں اللہ رب نے کسی کو اختیار دیا ہے آپ اگر ان پر کرتے ہیں بھروسہ تو وہ کیا نام ہے وہ شرک نہیں ہے بلکہ وہ جائز ہے آپ کے لیے اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے کہ بھئی فلاں صاحب ہیں وہ کمپنی میں نوکری لگاتے ہیں ان کے ذریعے سے ہوتی ہے تو آپ ان کو ذریعہ شرک سمجھیں تو وہ چیز آپ کے لیے جائز ہے کوئی مسا نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ کمپنی میں آپ کی نوکری لگاتے ہیں یا اس طریقے سے کوئی بھی چیز ہو جس میں اللہ رب اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے آپ اگر ان سے مدد لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے ذریعے سے ہمارا کام ہو جائے گا تو وہ جائز ہے آپ کے لیے اس میں کوئی حرض کی بات نہیں وہ غیر اللہ پر توکل نہیں ہے وہ دراصل اللہ ہی پر توکل ہے کیونکہ اللہ نے اسے آپ کے لیے بھیجا اور اس کے ذریعے سے اللہ رب المین نے آپ کا کام کیا تو وہ غیر اللہ یہ غیر اللہ پر توقع نہیں کہلاتا ہے اور وہ جائز ہے کیونکہ اللہ رب الامین نے اس شخص کو اس کے اندر کیا کر دیا ہے اختیار دیا ہے کیونکہ یہ چیز جو ہے شریعت کے اندر جائز جیسے معنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک صحابی کو بھیجا جا کر کے میرے لیے جانور خرید لاؤ ان پر آپ نے اعتماد کیا یہ طریقے سے آپ نے جو ہے عبداللہ بن الرقی کو آپ نے راستہ ہے بتانے کے لیے آپ نے اس کو رکھا اس پر آپ نے اعتماد کیا کہ ہمیں اس راستے سے لے کر کے جائے گا ایسے راستے سے جو مکہ کے لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو جو چیزوں میں اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے ان میں اگر آپ توکل رکھتے ہیں ان کے اوپر اور یہ کہ وہ ذریعہ صریف ہے تو ایسی صورت میں وہ چیز جائز ہے اور وہ شریعت کے اندر وہ چیز ناجائز نہیں ہوتی کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس پر اختیار دیا قدرت دیا لیکن وہ صرف ذریعہ سمجھیں آپ اس کو اگر آپ اس کو یہ سمجھیں گے اثر سمجھ لیں گے تو پھر وہ چھوٹا شرک ہو جائے گا بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی تو یہ توقل کی تین قسمیں ہوتی ہیں اللہ پر توقل کرنا ہمارے ضروری ہمارے ایمان کا حصہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ انسان اللہ پر توقل کرے اور اللہ پر توقل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا یہ توقل کہلاتا ہے اور جن چیزوں میں اللہ رب العلامی نے کسی کو اختیار نہیں دیا اگر آپ اس میں کسی پر توقع رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا شرک ہے جو ذرائع اور اسباب ہیں ظاہری اگر آپ ان پر توقل رکھتے ہیں تو یہ اللہ رب العلامین کے ساتھ چھوٹا شرک ہے کیونکہ وہ ذرائع اسباب صرف ہیں اصل کرنے والا اللہ رب الامی کبھی آپ دوا کھاتے ہیں دوا شفا کا ذریعہ لیکن دوا سے شفا نہیں ملتی آپ کو ایک ڈاکٹر سے اللہ رب نے آپ کو شفا دے دیا دوسرا مریض کے وہی مرض ہے اللہ نے اس کے ذریعے شفا نہیں دیا شفا دینے والا اللہ تعالی یہ صرف ذرائع ہیں یہ صرف سبب ہیں بس اصل اللہ رب رب کی ذات ٹھیک ہے تیسری چیز یہ ہے کہ جو اسباب ہیں اور جو جائز ذرائع ہیں ان میں آپ کسی سے مدد لیتے ہیں اور اللہ ان کو اختیار دیا ہے ذات اللہ کی ذات پر بھروسہ ان کو صرف آپ ذریعہ اور سبب سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے آپ کا کام ہو جاتا ہے اصل کرنے والا اللہ برامین ہے یہ چیز کیا اشریعت کے اندر جائز ہے اور یہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے بلکہ دین سمجھ لیجئے دنیا کے اندر جو تعاون ہے وہ تعاون کے قبیل سے ہے جیسا کہ اللہ الماۃ و تعلبہ اللہ تعاون علسم العدوان نیکی اور تخوا پر ایک دوسرے کا تعاون کرو اور ادوان زیادتی اور اسم اور گناہوں پر کسی دوسرے کا تعاون نہ کرو یہ توقع کے تعلق سے تھی یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے عقیدے کا علم توحید کا علم حاصل کرنے کی توفیف دے اور اللہ اقبران ہمیں صلی صن کے عقید و منہاز پر قائم رکھے آمین و صلابینہ محمد والا آلہ و صحیح مین رزاک اللہ خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ